تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مشہور ہوئی تو اکثر صحابہ کی ہمتیں چھوٹ گئیں اس حالت میں منافقین نے جو مسلمانوں کے ساتھ ہی لگے ہوئے تھے کہنا شروع کیا کہ چلو عبداللہ ابن اوبئی کے پاس چلیں تاکہ وہ ہمارے لیے ابو سفیان سے امان لے دے اور بعض نے یہاں تک کہہ ڈالا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہوتے تو قتل کیسے ہوتے چلو اب دین آبائی کی طرف لوٹ چلیں انہی باتوں کے جواب میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر تمہاری حق پرستی محض محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے وابستہ ہے اور تمہارا اسلام ایسا سست بنیاد ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہوتے ہی تم اسی کفر کی طرف پلٹ جاؤ گے جس سے نکل کر آئے تھے تو اللہ کے دین کو تمہاری ضرورت نہیں ہے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 کہ موت کے خوف سے تمہارا بھاگنا فضول ہے کوئی شخص نہ تو اللہ کے مقرر کیے ہوئے وقت سے پہلے مر سکتا ہے اور نہ اس کے بعد جی سکتا ہے لہذا تم کو فکر موت سے بچنے کی نہیں بلکہ اس بات کی ہونی چاہیے کہ زندگی کی جو مہلت بھی تمہیں حاصل ہے اس میں تمہاری صحیح و جہد کا مقصود کیا ہے دنیا یا آخرت اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا ثواب کے معنی ہے نتیجہ عمل ثواب دنیا سے مراد وہ فوائد و منافع ہیں جو انسان کو اس کی صحیح و عمل کے نتیجے میں اسی دنیا کی زندگی میں حاصل ہوں اور ثواب آخرت سے مراد وہ فوائد و منافع ہیں جو اسی صحیح و عمل کے نتیجے میں آخرت کی پائیدار زندگی میں حاصل ہوں گے اسلام کے نقطہ نظر سے انسانی اخلاق کے معاملے میں فیصلہ کن سوال یہی ہے کہ کارزار حیات میں آدمی جو دوڑ دھوپ کر رہا ہے اس میں آیا وہ دنیاوی نتائج پر نگاہ رکھتا ہے یا اخروی نتائج پر اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کریں گے شکر کرنے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کی اس نعمت کے قدر شناس ہو کہ اس نے دین کی صحیح تعلیم دے کر انہیں دنیا اور اس کی محدود زندگی سے بہت زیادہ وسیع ایک ناپیدا کنار عالم کی خبر دی اور انہیں اس حقیقت سے آگاہی بخشی کہ انسانی صحیح و عمل کے نتائج صرف اس دنیا کی چند سالہ زندگی تک محدود نہیں ہیں بلکہ اس زندگی کے بعد ایک دوسرے عالم تک ان کا سلسلہ دراز ہوتا ہے یہ وسعت نظر اور یہ دوربینی اور و اندیشی حاصل ہو جانے کے بعد جو شخص اپنی کوششوں اور محنتوں کو اس دنیوی زندگی کے ابتدائی مرحلے میں بار آور ہوتے نہ دیکھے یا ان کا برعکس نتیجہ نکلتا دیکھے اور اس کے باوجود اللہ کے بھروسے پر وہ کام کرتا چلا جائے جس کے متعلق اللہ نے اسے یقین دلایا ہے کہ بہرحال آخرت میں اس کا نتیجہ اچھا ہی نکلے گا وہ شکر گزار بندہ ہے برعکس اس کے جو لوگ اس کے بعد بھی دنیا پرستی کی تنگ نظری میں مبتلا رہیں جن کا حال یہ ہو کہ دنیا میں جن غلط کوششوں کے بظاہر اچھے نتائج نکلتے نظر آئیں ان کی طرف وہ آخرت کے برے نتائج یہ پرواہ کیے بغیر جھک پڑیں اور جن صحیح کوششوں کے یہاں بارابر ہونے کی امید نہ ہو یا جن سے یہاں نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو ان میں آخرت کے نتائج خیر کی امید پر اپنا وقت اپنے مال اور اپنی قوتیں صرف کرنے کے لیے تیار نہ ہوں وہ نا ہیں اور اس علم کے ناقدر شناس ہیں جو اللہ نے انہیں بخشا ہے وَكَأَيِّن مِّن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 وہ باطل کے آگے سرنگون نہیں ہوئے ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے وہ باطل کے آگے سرنگون نہیں ہوئے یعنی اپنی قلت تعداد اور بے سر سامانی اور کفار کی کثرت اور زور آوری دیکھ کر انہوں نے باطل پرستوں کے آگے سپر نہیں ڈالی میں کہ نو لم ال رب نظنو بنے وہ اسرو فن فی امرین و سب اقدے میں نے وہ سبت اقدے ان کی دعا بس یہ تھی کہ اے ہمارے رب